نہیں ہے یہ میںرض کر چکا ہوں یہ جو صورتیں ہیں سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک ان میں خطاب اور دعوت جو بھی کہیں وہ تمام تر امت مسلمہ سے ہے نہ تو کفار مشرقین سے کوئی خطاب ہے اور نہ کفار اہل کتاب سے کوئی خطاب ہے خطاب نہیں ہے تو یہاں چونکہ مذاہب کل یادو یہاں پہ سیگا تو خطاب کا ہے اے نبی کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو تو میں نے اس بات کی مزید مذاق اسی لیے کی وہ قاعدہ کلیہ ٹوٹتا نہیں ہے کہ ان صورتوں میں خطاب یا دعوت نہ کفار فار مشرقین کو ہے نہ کفار فار کتاب بلکہ یہ در حقیقت مذمت کی جا رہی ہے یہاں ملامت کی جا رہی ہے ان کے طرز عمل پر تنقید کی جا رہی ہے اور اس کو گویا کہ نشان عبرت بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے اسی لیے یہاں پر اسلوب یہ اختیار نہیں کیا یا بنی اسرائیل یا یا یوح آت عاتع نا کتاب نہیں اولیا ہاد اے نبی ان سے کہ وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو انزام تم انکم اولیا اگر تمہیں یہ زوم ہے اب یہ لفظ بھی ذرا غور کر لیجئے اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے بالکل اسی مفہوم میں جو عربی میں اس کا اصل مفہوم ہے زوم ہے فلاں کو بڑا زوم ہے اپنے آپ کو کچھ ہے سمجھنا بڑی چیز سمجھنا جبکہ حقیقت کچھ نہ ہو زوم باطل ایک خیال خام جو اپنے بارے میں کسی کو لائق ہو گیا ہو انزام تم اگر تمہیں زورم ہے ان اولیاء مولیا اول دون الناس کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست ولی اس کے محبوب من دون الناس تمام انسانوں کو چھوڑ کر کیونکہ ان کا جو تصور ہے اس سے پہلے بھی سامنے آ چکا ہے کہ یہ وی آر دی چوزن پیپل ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں پسندیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے نہنو ابنا اللہ واہ با ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں بیٹوں کے مانند ہیں بڑے چہیتے ہیں بڑے لاڈلے ہیں اور باقی نو انسانی یہ اگرچہ نظر انسان آتے حقیقت میں انسان نہیں ہے یہ انسان نما حیوان ہے شکل انسانوں کسی ہیں حقیقت میں حیوان ہے جنٹائلز گوئمس یہ ان کے لیے اصطلاحات ہیں امیین کا لفظ بھی جو سورہ مبارکہ میں آیا ہے کہ ہو ولضی با سفیل امی رسول یہ لذبی الدر حقیقت وہ حقارت کے ساتھ استعمال کرتے تھے اپنے سوا جو لوگ ہیں اور ظاہر بات ہے کہ عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ گویا کہ انہیں امیین کہہ رہے تھے تو اس پہلو سے یہاں ان کے زوم کا تذکرہ کیا انضام تو من نقو اور اللہ بندوناس اگر تمہارا یہ خیال ہے فتح من نب الموتا اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں کیمسٹری میں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اگر تو واقع تمہیں محبت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو تم سے محبت ہے تو دیکھیے اصول ہمیشہ وہی ہے کہ لو بگٹس لو اگر اللہ کو تم سے محبت ہے تو پھر تمہیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے جیسے کہ ہم نے پرسوں جمعے میں جو سورہ معیدہ میں آیات آئی ہیں ان کا جو ہے تفصیل سے میں نے بیان کیا یا یادیندین من فسوف منکم عن بے قومن یو اللہ بقوم خب نہ اہل ایمان سوچ لو غور کر لو جو بھی کوئی تم میں سے پسپائی اختیار کرے گا اس دین سے اس کی ذمہ داریوں سے گریز اختیار کر کے پیچھے ہٹنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اس قوم کی شان یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا تو یہ محبتیں باہمی ہے جیسے کہ بندے اور اللہ کے رشتے کے لیے تعمیر کے لیے قرآن مجید میں اس کو میں کہا کرتا ہوں بائی لیٹرل ریلیشن شپ دو طرفہ تعلق ہے ان تنسر کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ یوری لیٹرل معاملہ نہیں ہو سکتا تم اللہ کے ساتھ وفاداری کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا فضکرونی ازکر کو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ نہیں ہو سکتا تم مجھ سے غافل ہو جاؤ اپنا رخ جو ہے دوسری طرف پھیر لو اور میں تمہاری طرف متوجہ رہوں یہ نہیں ہوگا تم میری طرف توجہ کر لو امی وجہ تو وجہ علی نظیفہ ترسما وات تو میں بھی کمال شفقت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا میری عنایتیں تمہارے شامل حال ہوگی یہی محبت کا معاملہ یہ مہم یوہی منہ ہو اللہ ان سے محبت کرے گا تو وہ اس سے محبت کریں گے یہ گویا کہ لازمی منطقی نتیجہ ہے اسی کے ذمن میں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف بارش بھر آتا ہے اللہ اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہے اور کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے یعنی تم اپنا روح ہماری طرف کرو تو صحیح ہم تو مائل میں کرم ہے کوئی ساحل نہیں راہ دکھلائیں کسی رہربی رہ مند نہیں تو یہ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ وہ اس کا تقاضا کیا ہے اگر تمہارا یہ خیال حقیقت ہے کہ تم اللہ کے بڑے لاڈلے ہو چہیتے ہو اور اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے تم اس کے ولی ہو اور یا اللہ ہو تو پھر گویا کہ تمہیں بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور جس سے محبت ہو اس سے تو ملاقات کی آرزو ہوتی ہے اس سے انسان دور رہنا تو پسند نہیں کرتا اس کا تو قرب تلاش کرتا ہے کوئی بھی حجاب کا پردہ جو ہے درمیان میں کوئی بھی بود اور فصل کا ہجاب جو ہے نہیں چاہتا انسان کہ اس کے اور اس کے محبوب کے ماں رہے پھر تو موت کا شاہدرا ہے اپنے رب سے ملاقات اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے یہ دروازہ ہے تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر موت کی آرزو ہو موت کی خواہش ہو فتمن موت آئین کن تم سوادین ولا یا تمنا نہ ہوا بدم بیما اب اس پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگرچہ یہ بات ہے نبی آپ ان سے کہیں گے لیکن یہ ہرگز ہرگز موت کی آرزو نہیں کر سکتے بے ماں قدمت اے دن جس کے برقس جو ان کا قرض عمل ہے وہ دوسری آیات کے حوالے سے میں مزید واضح کروں گا ابھی جو منطقی ربت ہے اس کو سمجھ لیجیے بلایا تو منع نہ ہوا بدم بے ماں قدمت ایدی جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے اس سے یہ خوب واقف ہے اپنے کرتوتوں سے اپنے امال سے لہذا ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کر سکتا اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے اور ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہوئے کیا جمع کرایا ہوا ہے اللہ کے بینک میں اللہ علیم بزوالمین اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے میں یہ ان لفظ کیوں بڑھا رہا ہوں ازالمین عرف نام کے ساتھ ہے یہ گویا کہ معرف باللہ ہو گئے اللہ ان ظالموں سے یا ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ ان کے صرف ظاہر سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے ان اللہ النزر و الا سورا ہموال اکم اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے ہموال کو نہیں دیکھتا مال و جائیداد کو نہیں دیکھتا بلاک ینزر و قلوبکم و اعمالکم اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے عمل کیا ہے تمہارے دل کس کیفیت میں ان میں کتنا کچھ ایمان اور یقین ہے کتنے کچھ اللہ کے ساتھ حقیقی محبت ہے تم اللہ علیہ قل ان المعۃ تفرون حفیم نہ ملاقی کو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو جس سے خائف ہو جس سے تم فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو ان لہو ملاقی کو وہ تم سے ملاقات کر لے گی تمہارے سامنے آن کھڑی ہوگی اور اس سے کسی طور سے اس کو اوائڈ کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا ثم دونوں المغب و شہادہ پھر لابہارا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف کہ جو غیب اور حاضر اور سامنے کی شے اور چھپی ہوئی شے ظاہر اور پوشیدہ ہر شے کو اچھی طرح جانتی ہے ف حکم یہ یونب حکم نبا سے بنا ہے نبا کہتے ہیں کسی خبر کو اہم خبر کو اور اسی سے جب باب تفصیل میں آتا ہے نبا یونب تمبی ان تو اس کے کیا معنی ہوں گے یہ تمبی ہن نہیں ہے وہ نون با اور ہا ہے متنبید کر دینا کسی کو انتباہ خود سے بنا ہے لیکن یہ ہے نبا نون با اور حمزہ اور اس سے تب کا لفظ بنا اس کے معنی گن گن کر جیسے کہا جاتا ہے کہ گن گن کر جوتے لگائے گن گن کر ساری باتیں اس نے مجھے سنائی تو گن گن کر اللہ تمہیں جتلا دے گا فیونب حکم اسی لیے ترجمہ ہوتا ہے ہم تو آپ کو وہ جتلا دے گا تمہیں جو کچھ کے تم کرتے رہے فیونب حکم بے ماکل تم جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب الراہ یہ اس پر تین آیات کے مضامین پر بحثیت مجموعی غور کریں پہلی بات تو یہ کہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ تمام مسلمانوں کا طرز عمل وہ نہیں رہا ان چودہ سو برس میں کہ انہوں نے کتاب سے روگردانی کی ہو یا کتاب کو پیٹ دکھا دی ہو بلکہ یہ کہ جیسے کہ وہ آئے مبارکہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سم اور اسمل کتاب النزین استوفین اڑبا دینا پھر ہم نے وارث بنایا ہمیشہ ہر رسول کے بعد جو کتاب اسے دی گئی اس کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو کہ جنہیں ہم نے چن لیا پسند کر لیا ظاہر بات ہے وہ چنے ہوئے پسندیدہ بندے ہی نبی کی طرف متوجہ ہوتے رہے نبی کے ساتھی بنتے رہے نبی کے و بازو بنے نبی کے صحابہ اور حوارین کی شکل اختیار کی فمن لیکن اس کے بعد کیا ہوتا رہا ہے فمن ہم منظاہم نب اس کے بعد وہ امتیں تین حصوں میں منقسم ہوتی چلی گئی ان میں وہ بھی ہیں جو اپنے دانوں پر اپنے نا اپنے آپ پر ظلم اٹھاتے رہے کتاب کی جیسا کہ ہم سابقہ نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہ نہ کتاب کا پڑھنا ہے نہ اس کا سمجھنا ہے نہ اس پر عمل کرنا ہے نہ اسے بیان کرنا ہے نہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے تو وقال اور رسول یا رب ان قومی تقض اور قرآن مہاجورہ وہ میں نے اس پر جو حواشیہ ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا وہ بھی آپ کو سنایا تھا تو یہ تو ہے ضال مل نفسی و منہ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی رہے کہ جو درمیانی روش اختیار کی کچھ عمل کیا کچھ کوتای کی کچھ ذمہ داری ادا بھی کی کچھ سے گریز کیا وہ ہم سابقم بال اور ان میں پھر ایسے بھی ہوتے رہے جو بھلائیوں میں نیکیوں میں سب کرتے رہے دوڑتے رہے آگے ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے نئی دلّ البتہ یہ توفیق اللہ کے اذن ہی سے ملتی رہی ہے زال ایک حول فضل الكبیر. یہ اگر کسی کو توفیق ملی ہو یا ملے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے وہ جو ہم گزشتہ نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ ظاہر کا فضل اللہ یوتی ہے میں اللہ حضل فضل چوتھی آیتی سورہ مبارکہ کی اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ان لہو کانا علیہ کبیرہ وہی کبیر کا لفظ یہاں آیا ہے حامل کتاب کوئی شخص اگر وہ سابقم بالخیرات ہو جائے اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے میں تن مندھن لگا دے اپنی زندگی اسی میں کھپا دے اپنی بہترین صلاحیتیں اسی میں لگا دے جو بھی فرصت اللہ نے دی ہے وہ اسی میں صرف کرے تو یہ گویا کہ درجے کے اعتبار سے ذال کا حول فضل یہ تو وہ شے ہے کہ سے با فضل قرار دیا جائے گا اللہ ربرجانامنہ اللہ وفقنا لہٰذا اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے سورہ شورہ میں فرمایا گیا یہ بھی وراثت کتاب کا تذکرہ جو ہے سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ کے اختتام پر آتا ہے آیت نمبر 14 کے اختتام پر وہ الَّذِينَ ال الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي نفی شکن کو یہ تو یوں سمجھیے کہ امت میں وہ تین حصے تو گویا کہ نبی کے انتقال کے فوراً بعد ہی سے شروع ہو جاتے ہیں میں نے بارہ وضاحت کی ہے کہ طب تابعین کے طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے عبداللہ بل عبد المبارک رحمت اللہ علیہ اور ان کا شعر ہے یہ کہ وما افسد الدین عید الملوک و اخبار و دین میں سارا فساد پیدا کیا تین طبقات نے بادشاہوں نے سلاطین نے نمبر دو علمائے سو وہ کہ جو صاحب علم تو تھے لیکن دنیا کے طالب تھے دنیا کے بھکاری تھے اور روحبان وا راہب ایک تو راہب ہے جو حقیقی ہے اور رہبانیت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے ایک وہ ہے کہ دکھاوے میں راہب حقیقت میں تعلیم دنیا ہے تو یہ تین طبقات گویا کے یوں سمجھ یہ کہ اسینشلی بنیادی طور پر یا پوٹینشلی یہ پیدا ہو چکے تھے طب تابعی تابع تابع کے دور کے اندر تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے امت کا زوال کا آغاز تو ہو جاتا ہے نبی کے انتقال کے فوراً بعد لیکن یہ کہ پھر رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے نسل باد نسلل ہو کر ان لذیذ عورسول کتاب اب امباد رفیع شکتی گوری کہ پھر جو وارث بنتے ہیں کتاب کے ان کے بعد پھر ان کے تو دنوں میں شکوک و شبہ پیدا ہو جاتے ہیں آج ہماری سمجھیے کہ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس کیفیت میں اب چلا ہے انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ جی اللہ کی کتاب ٹھیک ہے بس سمجھا جاتا ہے کہ ایک مقدس کتاب ہے دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں اسی کے فیرش میں بس قرآن مجید کو بھی درج کر لیا جائے اس سے آگے اس کے بارے میں یقین کسی بھی درجے میں کہ اللہ کا کلام ہے ان کا ہو چکا ہے وہ امن لذیذ عورسل کتاب اموادن لفی شک کن من وہ یہ صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے بہرحال تینوں قسم کے طبقات موجود رہے ہیں یہی معاملہ میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب میں یا سابقہ امت مسلمہ میں اس کا سرے سے کوئی درجہ ہوئی نہ کہ کچھ لوگوں نے وہ مقام حاصل کیا ہو تو اس کے لیے میں اب آپ کو آیت سنا رہا ہوں یہ سور آل عمران کی آیت نمبر 113 ہے لیسو سوا من اللہ آنا وهم دیکھو یہ سب کے سب برابر نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے حضرت موسا علیہ السلام کے بعد جبکہ تقریبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے وقت اور نزول قرآن کے وقت دو ہزار برس بیت چکے تھے ہمیں تو ابھی چودہ سو برس ہی ہوئے ہیں لیکن وہاں دو ہزار برس بیت چکے تھے بلکہ چونکہ ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے یہ اندازے ہی ہیں کہ ساڑھے تیرہ سو قبل مسیح میں ایکسوڈس ہوا ہے اور اس کے بعد اور ملی ہے حضرت ابوسا کو بعض کے نزدیک چودہ سو بلکہ ساڑھے چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اللہ عالم اس کی چونکہ اس طرح کی تاریخ تو محفوظ نہیں ہے اندازے ہیں بعض حضرات اسے تیرہ سو ہی کہتے ہیں تو مختلف یوں سمجھے کہ لگ بھگ دو ہزار برس ہو چکے تھے اس انت کو اس کے باوجود ابھی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے اس امت مسلمہ کے بارے میں کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سہرگاہی سے جو ظالم وزو تو وہ امت نہیں بالکل خالی نہیں ہوئی تھی محسوس سب یہ برابر نہیں ہے سب کے سب مین نہلیل کتاب امت القاء مت التلون آیات اللہ آنا ان اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے وہم وہ یشون ان کی رات گزرتی ہے جیسے سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں ولزین ابیتون الربہم سجدم و اور وہ لوگ جو اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں یا سجدہ کرتے ہوئے وہی نقشہ یہ ہے لہسو سوا میرا اسی طرح سورا عل عمران میں ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس گھیروں سونا رکھوا دو تو بھی وہ واپس کر دیں گے امانت میں خیانت نہیں کریں گے ان کو لالچ آمادہ نہیں کرے گا بدنانتی لیکن ان میں وہ بھی ہے کہ ایک دینہار بھی اگر کہیں ان کو پاس رکھوا دیا بطور امانت تو وہ واپس نہیں کریں گے اللہ ما دم کا لہ قائم جب تک کہ ان کے سر کے اوپر سوار ہو کر زبردستی ان سے وہ واپس نہ لے لو جیسے شیر کے منہ میں سے نوالا نکالا جائے یہ مسئلہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیجئے چناتے اس میں سورج سجدہ کی آیات اور 24 کی طرف بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وَلَقَدْ آتَيْنَا موسل کتاب فلا تکن فی وریتم مل لکھائے و جالنا ہو اسرائیل یہ آیت ذرا مختصر شکل میں آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ آتَيْنَا نام الْكِتَابَ کتاب و جالنا ہو بنی اسرائیل لیکن یہ اس میں درمیان میں ایک اضافی ٹکڑا ہے ولقادات موسل کتاب فلا تکن فی وریتم مل لکھائے و جال نہ بنی اسرائیل و جالنا منہم امت یہدون اب امرنا لما صبروں وکانو بیا یاتنا یو فنون اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے ایسے امام پیدا کیے آگے چلنے والے رہنمائی کرنے والے لوگوں کی پیشوائی کرنے والے و جالنا منہم اہمت یہدون اب امرنا جو ہمارے حکم سے ان کو ہدایت دیتے تھے ان کی رہنمائی کرتے تھے انہیں سیدھے راستے کی طرف چلاتے تھے لیکن یہ کہ ان میں دو شرطیں تھیں اور اس یہ بھی در حقیقت ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو یہ پری کوالیفیکیشن دو شرطیں ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی لمبا سوبارو جبکہ انہوں نے صبر کے نوش اختیار اپنی دنیا کے بارے میں جب تک قناعت اور صبر کی کیفیت نہ اگر یہ دبی ہوئی خواہشات رہ جائیں جائیداد کی اور دولت کی اور دنیا میں اقتدار اور شہرت اگر یہ کہیں دبی ہوئی چنگاریاں رہ جائیں تو ہو سکتا ہے کسی وقت یہ آگ بھڑک کر تمہارے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیں ہفتے عمال یہ چنگاری جو ہے اس کو دل سے نکالنا بہت ضروری ہے سب اناج دنیا سے بس یہ کہ جو بھی اللہ تعالی کفاف عطا کر دے جو بھی کفاف ہو جائے جیسا کہ حدور نے فرمایا کہ ماں اللہ و کفا خیرم مما کسر و جو تھوڑا ہو لیکن کفایت کر جائے دو وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ دے دے ضرورت پوری ہو جائے کنڈاپنے کو کپڑے دے دے سر پر کوئی چھت ہو جو انسان کو میسر ہو یہ بہت ہے اسے حاصل ہو گیا تو ما قلع و وقفا لیکن یہ کہ اس سے آگے کے لیے بڑی امبیشنس ہو طول عمل ہو اس کے لیے انسان لمبے لمبے نقشے بنائے بڑی بڑی پلاننگس ہو لیکن یہ کہ بعض لوگ یہ کہ ان چیزوں کو دبا لیتے ہیں اپنے اندر لیکن اس سے اپنے آپ کو قتل فارغ نہیں کرتے اور وہ بڑے شدید قطرے میں ہوتے ہیں کسی وقت یہ چنگاری بھڑک کر ہو سکتا ہے کہ سارے اپنے آمال خیر کی جو, جو بھی خرمن ہے اسے آگ لگا کر بسم کر تو لمبا صبر و قانو جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور وہ ہماری آیات پر پورا یقین رکھنے والے تھے ظاہر بات ہے کہ وہ یقین کی کیفیت ہوگی تب ہی انسان اپنی زندگی لگاتا ہے اور کھپاتا ہے اور صرف کرتا ہے اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنے دن اور رات جو ہے اس کا شغل بناتا ہے اس میں ہم میں کر رہا ہوں کہ جن لوگوں میں وہ صبر نہیں ہوتا جو اس راستے پر نہیں چل پاتے خواہ وہ سابقہ امت کے لوگ تھے خواہ اس موجودہ امت کے لوگ نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں جیسے کہ وہ حدیث بارہ میں سنا چکا ہوں حضرت عبداللہ ابنام ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نما سے ترمزی شریف کی روایت سے کہ حضور نے فرمایا ماتا بنی اسرائیل حزمال بِن میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی اتنی سملیرٹی اتنی مشابہت اتنی یکسانیت ہوگی جس کے لیے میں نے اپنے حالیہ مضامین میں کاربن کاپی کا لفظ استعمال کیا جیسے کاربن کاپی ہوتی ہے بالکل اسی طرح کے حالات آپ کو نظر آئیں گے تو فی الحال اس میں صرف دو چیزیں طے کر لیجئے کہ جب صبر کی روش سے انسان ہٹتا ہے انحراف کرتا ہے تو اس میں دو کیفیتیں پیدا ہوتی ایک زون نہ ہن اللہ وائی ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں یہ تو ہم تو امت مرحوم سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا تو ایک خاص مقام ہے ہم تو ایک ترجیحی سلوک کے مستحق ہیں ہمارے ساتھ امتیازی معاملہ ہوگا یہ باقی سب کچھ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا تورات میں بیان کیا یہ دوسروں کے لیے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا نہیں یہ زوم اور دوسرے وہ لفظ جس کو قرآن کہتا ہے امانی مانی کا صحیح ترین ترجمہ ہوگا وشفل تھنکنگ جس کی مثالیں جو ہے سب سے بڑی قرآن مجید میں دی گئی ہیں لن تمثل اللہ معدودات اللہ الا ایام معدودہ ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چندے اور یہ ایام معدودات سورہ عل عمران کی آج نمبر چوبیس میں آیا ہے ایام معدودہ سورت البرا کی آج نمبر اسی میں یہ بالکل آئے لن النار اللہ ایام مادودہ تمسن راہ یا و ماد ہمیں نہیں چھو سکتی آپ تو یہ زوم اور امانی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی مسلمان امت میں پیدا ہوتی ہیں جب یہ پیدا ہو جائیں گی وہی مشرا پھر زبان پر آ رہا ہے آج کل بار بار آیا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ یہاں تقدیر کی بجائے ان دو الفاظ کو رکھ لیجئے جب یہ زوم بھی ہو اور یہ امانی بھی ہو تو اب محنت کا کرنی ہے خکیڑ کو بول لینا ہے مشقت کاہے کو کرنی ہے اپنے اوپر جو ہے تکلیفیں کاہے کو جھیلنی ہے پھر تو یہ ہے کہ انسان پھر بے عملی کا راستہ اختیار کرے اور تقیا کرے اپنے انعمانی پر اور یہی سبب بنا تھا سابقہ امت کی بے عملی کا اور یہی سبب بن چکا ہے اس امت کی بے عملی کا بارک اللہ علی ولکم فرقر عاظیم و نفانی و یا کم بلایات